قرآن <سؤال> بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو بتدریج نازل کیا ہے امام شوقانی نے مفسرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت چوبیس میں آسمن سے مراد رتبہ بن ربیہ اور کفورہ سے مراد ولید بن مغیرہ ہے ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم لوگوں کو دعوت اسلام دینا بند کر دو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے اور اپنی خوبصورت ترین عورتوں سے تمہاری شادی کرا دیں گے تو اللہ تعالی نے علی کل قرآن تنزیلا اور اس کے بعد کی آیتیں نازل فرمائیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اسے آپ نے نہیں گھڑا ہے جیسا کہ مشرقین آپ پر اتحام دھرتے ہیں اس لیے آپ اپنے رب کی پیغام کی ذمہ داریوں کو قبول کیجیے اور اسے بے کم وکاست لوگوں تک پہنچائیے اور مشرقین قریش میں سے ابو جہل اور رتبہ بن ربیہ جیسے گناہ گاروں اور ولید بن مغیرہ جیسے نافرمانوں فرمانوں اور ناشکروں کی بات نہ مانی اور اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے رہی اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھی تسبیح و ذکر میں مشغول رہی اور ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے گری اوزاری اور راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی اور دیر تک اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہی نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فورن نماز پڑھنے لگتے صورت البقرہ آیت 45 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وسطین و بصبر وصلا اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو اور سورہ قاف آیت چالیس میں فرمایا ہے ومن الفصب و ادب ر اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی تصبیح کیجیے اور نمازوں کے بعد بھی رات میں اللہ کی تصبیح کرنے سے مراد تہجد کی نماز ہے